الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم الأمن محمد المصطفى وعلى اله واصحابه الذين كانوا يدعون الناس الى سبيل الهدى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كن عز الله و ملائكته و رسله و جبريل الله يعد كل وفي مقام اخر يا ايها النبي يا ايها النبي حسبك الله ومن يتصدعك من المؤمنين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 الصلاة والص misterius يا, يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والصلاة والصلاة يا سيدي يا رسول الله وعلى ہم دو سنا دود دیکھا تو میں لمبیا لیا تو وہ سنات واد رب زرال جلال دی بار بہد اندر عاجز آنا فریاد ہے کہ مولا تعالی ہر مخلوق دے ہر شرف ہتنے تو اپنی رحمت دی دائمی بنہ نجات اتا فرمائے امین اج دیس خود جمت البارک دان شہادت سیدنا فاروق پہلے یہ دساگا کہ جا دل کیونکہ محرم الحرام شریف دے کہ واقعی حضرت سیدنا فاروق اعظم شرکار دی شہادت اس دن نو ہے یا نہیں ہے پھر اپ ذکر خیر کراں گا اور اپ دی شہادت شریف دا تھوڑا جی جتنا وقت ملیا جناب دے نوش گزار کراں گا اس سے حوالے نہ آلے شان فاروق آزم کے حوالے نہ ایک منقبت, ایک منقبت جناب کر اجمل نامی کوئی شاعر ہے اس نے لکھی شاعر ہوئے تر میری اپنی بلکہ طرز جہی ہے وہ شانا دو شیر گڈ وڈ دو چیز ہو جی بندہ پسل رہا دو چیز یا جہالت ہوتی یا علمی خیالت یا جہالت تین شیر سن جے وہ میں کڈ جنا کا من قریش نسل فری خان فارو تھے نسل بھی, نسل اعلی بھی سی, بھی سی خاندان بھی آلہ پھر سی, سی. مزے کی گل ہے اپنے خاندان سردار بھی, آیس بھی آیس عالی عالی نسل فخر خاندان فاروق فارو تھے بڑے باروب با شوکی جماں فاروق تھے دعا حضرت جن کے اسلام لانے کی دعا حضرت کی جن کے اسلام ل وہ پہلے نشان فارو کے آزاد تھے مسلمان کیا ملک بھی, بھی, بھی خوش ہو چل کے بھی اسلام بھی لانے پر وہ حق کی شان غیظے انتالیسالی چالیسویں سالی نے ادرک چھا روکیا رو کیا لیکن وہ انتالیس اس وقت تک اپنے ایمان اپنے, نوں آپنے اسلام, اسلام لکا کے فاروق سکو نے اسلام قبول نہیں جدو آپ نے اسلام आपنے आपنے قبول वाँ فرمایا پھر دشمنوں کے اوپر بڑھی جانے لگی ساری نمازیں خانہ حق میں بڑی جانے لگ لگی ساری نمازیں خانہ حق میں مسلمانوں کی شو پتی مسلمانوں کی اس شوکتی کی جان پارو کے آزاد اترتی تھی وحی جس کی موافق رائے کے اکثر اتر گئی تھی وہی جس کی موافق رائے کے اکثر وہ صاحب رائے حق کے تلے جمعہ فارو کے آس چل کے لوایا بیس اللہ شریف دماعت نماز شادی پڑی جنوب فاروق آزم نے بڑی جان لگی ساری نماز, نماز خانے مسلمانوں کی شوکتی کی جہاں فارو کیا تھے دی کی تھی وہی جس کی موافق رائے کے اکثر وہ شاہ رائے حق کے تر جمع فاروق کے گم تھے مقابل ان کی آشرس نہیں جہاں یہ بات مقابل ان کی آشرس نہیں تھا میرے بت وہ صاحب رائے حق کے ترے جمعہ کارو کیا مقابل ان کی شکست نہیں تھا میرے بدل کہ سب کا دل پرسوں پرے گرا فارو کے آسان تھے رسول پاک کی اک ادا پر مٹی نوالے تھے پاک کی اک اکی ادا پراش حسین سب سے مدی ہاکار سبھلے بیت کے <تبخال دالے آلِ ادھر کے> شاعر نے شیر بڑا کہا پہلے لوگ کہتے ہیں جو جی صاحبہ لیکن ہمارا موقف یہ نہیں ہے ہمارا یہ ہے کہ صحابہ ہل بیت کے غلام فلام بیت اور عاشق سب ہلے بیٹھ کے سب خار دانے آج ہر کے ہر کمر دو کل کے کدی کا فارو کیا خورد کہتے چھوٹے کلان شاعر ہے اہل بیتی ہال کی اس طرح نوکر اور قادم تھے کہ اہل بیت کے خاندان اہل بیت کے ہر چھوٹے بڑے کے گلا قدر جاننے والے سب اہل بیت کے سب خاندان کے ہر ایک پورتو کلا کے کتنی فاروق کے آدان تھے علوم خاص کے حامل گیو میں کے کاش علوم میں خاص کے حامل کاش پور کے ردا فارو کے دان پارو اجمل کشان اجمل کسان لسلمانوں کے حق میں مہر بار ایک آئیے مقدسہ آئی فاروق فروق آلم اور دوسری مقدسہ انہ آیا راگ کے جیڑیاں فاروق آدم جو کہ قرآن مازم. جس کی موافق قرآن سنا وا سنا پھر اس بعد دسا کہ آپ دی شہادت مبارک جہی واقعی فإلياء يا ذوالقارشاد الرباني فرمى يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ترجما ہے مولا سونے نے فرمایا اے نبی اے نبی اے نبی ہسب کل آپ اللہ کافی ہے نبی حسبک اللہ اللہ <تصالح> کافی ہے جتبا پیروی کی من سبا کمنل مدل مولا سونا فرماؤں اے نبی ایک تھوں اللہ کافیے دوسرا تھے تھوڑا کیتی جنہیں قربان آیت مبارک تفصیل رو تفسیر روح المعانی شریف دے اندر حضرت ابن عباس دے حوالے جنہوں رئی رئیس المفسرین نکھا جاتا ہے حوالہ غلط ہوے تیری جی میرا سر قربان جاو علامہ محمود آلو اللہ محمود آلوسی اپنی تفسیر و حلمانی شریف دے اندر حضرت ابن عباس دے حوالے نال اور حضرت ابن جبہر دے حوالے نال کل فرمو دے لیں آپ فرمو, فرمو دے لیں کہ ابو الشیف نے ابن مسیب دوئے کل روایت کی تھی اے صورت انفال دی آیت مبارک یاد النبي حسبك, حسبك الله, الله, الله ومن اتبعك من المؤمنين او شعب فاروقیاگ اپنا کلما پڑے ادھر مولا نے اپنے چڑیا ادھر زمین کی فاروق کیا گم اسلام چڑیا ہے مولا نے فرمایا من المؤمنین سوانو اللہ کافی نالے امر جی اسلام ہوئے فرو کے آدم سرکار نے اسلام داخلہ لیا ہے وہ درمولہ سونے اپنے محبوب نسیا ہے وہ محبوب لے دوائ� تو دوائم دوائم قبول بخاری سارے کا اتفاق قربان جا میرپا نبی سرکار وسلم دعو مولا سونا یہ دونوں کے لال اسلام عزت عطا فرما ہدایترا لے تاکہ اسلام نو عزت مل جائے سونا میرے آرامدار نے اللہم اعزل اسلام اللہم اللہم مولا سنو مولا سننا اسلام, اسلام فرمارے عمر بن خرد محبوب نے بارے دعا مولا سونے نے قبول فرمائیے اگر پا نے مولا نے فرمایا ومن کلا من منی و <س Risky> قربان امام جلال امام جلال سیونتی فرما فرمایا ایک بار ایک یہودی نے حدرت فرو کے آدم آئے تھے نبی کلو کیڑا فرشتہ حضرت عمر پا فروغ جگری ہے جبریل آ یہ سا جبریل دشمن ہے ادرت فرو کے آلم فرما رہے فرمایا فرمایا جا رب رب کا دشمن ہے دشمن ہے جبریل کا دشمن ہے بھی کئیل کا دشمن ہے فرمایا وہ ادھر فروقے آدم سرکار نے ادھر فروقے آدم سرکار نے فرمایا جڑا او اللہ دا دشمن اور اللہ کا دا دشمن ادھر فروخ آدم نے ادھر رب کا پران ناظل ہو پیا جی جیویں جیویں جیویں فروقی آدم نے شمار کیا جڑا رب کا دشمن دشمن دشمن دشمن رسولوں کا دشمن دشمن اسرمائیے آلم آب کا دشمن ہے جڑا رسولا فرشتوں کا دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے مولا فرمایا وہ جبری لمی گال مولا <سلام> سونے نے ترتیب توڑی لا کہ میرے یار عمر کی ترتیب بھی قائم رہ <سلام> جا آخ مراد رسول، مراد, رسول، مراد رسول، یعنی حبیب خدا دی مراد مراد کی سونے لبی نے منگی مولا سونا امر نم اس کا کلفنا عمر نے امر نال اسلام نزت تھا ویتے آ جنہوں اسلام عزت لگتی ایسے بھی بنا جہ اسلام عزت لگان قربان ایسے جڑا کوئی توڑ نہیں جڑے لوگ کہ حضرت فروخ آزم سرکار یوم شہادت ہی تئی سلح یا چھبیس سلحاج یا انہیں خیال تو جو ہے کوئی مرض ہے بہرحال جو بھی ہے سامنے دو ہوالے پہلا حوالہ تاریخ فی احوال پسند پیس امام حسین سسر روہڈا جی اپنی تاریخ فرمو فرمایا بن نبی بناس حضرت سا بن نبی وکاس کے حوالے نالا نالا اپنے روایت نقل, نقل فرمائیے بدھ کہ جس ویلے ذل حجہ دیا چار رات باقی سن جس وی سلحجہ چار مطلب تاریخ آپ دے زخمی ہوئی زخمی ہون تو بعد آپ دن دنیا دن روایت ہوئے سن قربان جاؤں آپ نے گل لکھی گل لکھیے فرمایا جناب والی محرم حرام روک مر رم حرام صبح نو ہوئی اور یہ بھی آخیا گیا ہے قربانیا جدو سی ہوئے نمرالا چار دن تاریخ جی چند ہوئے تین دن چند سن سن توجو فرمائی تاریخ دوسری روایت قربان جامر محمد حاجمی حاجمی رحمت اللہ, تعالی اللہ اپنے حضرت اللہ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی اللہ حضرت, حضرت ایمان اسماعیل بن محمد رحمت اللہ حوالے روایت روایت نقل کی تیئے سیدنا سہی بنا رضی اللہ زمر عنہ ہوتا گان ہو دلحج زخمی ہوئے آپ ہوئی آپ نے بھی یہ سن یا چار دن ریا اختلاف ایک تاریخلاف نہیں دا اختلاف ہو سکتا سال تین دن بنتے ہیں سم حال ہوئے تو چار دناندھ دن یہ چار دن بن گئے ہر حوالے دین دے حوالے دے حوالے تقریباً قول کھول یہ لگتا ہے آپ سخمی دل ہاجی وفات محرم لیکن شریف کا وقت ہی میں دو حوالے موت مت باقی تاریخ دیا کتابیں باہر لگے ہاں جن کی آنکھوں پہ جن کی آنکھوں اور سور اناور ہسن کی نکو انہیں نہ تاریخ نظر آتی ہے نہ حدیث نا نا نظر آتی ہے نہ قرآن نظر آتا ہے ان کی اپنی مرضی توجہ ہے ہے پتہ لگتا ہے پتہ لگتا ہے آپ سرکار کی شہادت مبارک دین یقم محرم یقم محرم الحرام آپ کی شہادت مبارک بزرگ إس, واسطے, إس, واسطے, اس دن یوم یوم شہادت سیدنا عمر پاک منو دے آئے قربان میںرت سید راام حسین خانو امام والی مفام شاد سنبارک قربان محرم شریف جڑ سانو انتظار لگ جسم کدو آئے گی دسویں بڑے شہادت جنہ کے بارے میرے آقا نے فرمایا توجہ توجہ توجہ تبجو کہ ہسن حسین حسن حسین جنتی دے سردار حسن حسین جنتی دے سردار نے اس دن ان شاد جی جنتی جوانوں دے سردار نے ہستی کی شادت کنہ بارے میرے آخدار نے فرمائی آدان سیدان آدان سان جبا دیا میرے آکا نامدار نے فرمایا اے نے عمر باگ دے مرکزی اکبر اے نے یہ جنتی دے بھی سردار نے جنتی جانوں دے بھی سردار ہم موازنا نہیں کرتے بھائی ہم کون ہوتے ہیں موازنا کرنے والے مستیاں اول والے آپس مقابلہ کرا لیکن سونے نبی زبان وہ جو تول سکتے ہیں میں حبیبے خدا دی گل سنا رہے ہیں جی آپ نے کی حسن حسین حسن تے حسین جنوبی جوانہ سردار جدو امرین واری آئی شہین کی واری توجہ تو حضرت سیدنا سیدی کی اکبر اور حضرت سی دان شبا میرے سونے نبی نے فرمائی جگتی دے سردار نے میرے چیڑے دو یار نے جنتی, جنتی بزرگوں <موسیقی> سردار جنتی جانا زوکھ ناخنا قربان جام جام آدم رضی اللہ ادرو عنہ چھوٹا جہا کسا بنا کے ہو گئے سن یعنی صاحب ہی بن گئے سن انتالی بندے بن گئے سن اسلام والے والے انتالی صاحب میرے سونے نبی نے دعا فروائی یا مولا اسلام فروغ امرام کیا وقت آ گیا وقت آ گیا گیا آپ بار پھر رہنے بار پھر رہ شیرا مسلمان ہو گئے آپ قربان جاو گے مارے گھر گئے جائے گھر گئے بار جناب دروازے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں پرانے پاک کی آواز آ رہی ہے مارے دروازہ کھڑا دروازہ اپنے تا ملا قبول کر بیٹھا مار مار گے ہم اپنی آخرت خراب نہ کرمر پا کر اس گل نے چوٹ ماری سبب پیچھے حبیجے خدا کی دعا سی س فرمایا فرمائے میں تھوڑی دیر واستے موقف ہو گیا ٹھہر گیا ہوں تھوڑی دیر دو بعد جیرا گسا تھمیا میں اپنی کلام پڑھ رہا اللہ دی کتاب پرانے کتاب ہے ہاں جی ہاں جی وہ بھی تمشیر با گر فرمائیں پھر دکھا مینو بھی دکھا دیں چند سفات مسلمان کول <سؤال> ماف سن جہے پڑھ رہے سن آپ نے وہ چند سفاہ لیا امر پاگ نے ہاتھ بنایا ہمشی باغ نے پیشن کھچ لیا پلی پلیتاب پا ہاتھ لا واستے جا پاؤ کیا قدرت فرو کے آدم فرما نے فرمایا غسل کر کے بچن کا یاد ہی بڑی چاندا یاد بڑی مگر مجھ لگے کسے شہر نے میرے دل پڑے میرا دل بےکرار بے ہو گیا قربان بے بے گیا صحابہ بیٹھے صحابہ بیٹھے نے حدرت سی دور میری ہمارے امر بڑے گئے بلانا ہے کر کرتے یا رسول اللہ جی اجازت حضرت آمدہ سرکار ارد کر ہیں جی اجازت ہو سا دیا کسی سونے قربان جا امر باغ امر باغ بھول آئے گجرے باغ کا دروازہ کھڑکایا میرے سونے خود خود خود دروازہ کھولیا دروازہ کھول گئے عمر پاک دے بازو چڑ گئے بازو جنوب ادھر پورا سر سی ادھر محبوب رحمان کی تاشت پہ گئی جسم کمن لگ آپ نے فرمایا اللہ جباش um, اشد محمد رابط میں گواہی آخر دا دا دا دا دا دا دا اولا شری سونے تچا لہر نا ادھر امراغ ادھر لے کلمہ لڑیا ہے ادھر صحابہ نے نعر بلند کی قربان جاوا صحابہ نے نعرہ بلند کیت بعد مور نے لکھے جن شاپ نے نارا مارا زمین آ سونے سونے سونے سونے سونے گیا پھر ہےبت شا طوفان کے سرخر آگے بتر طوفان بھی طوفان کے سرخر کلمہ شریف پڑے ادھر مشرقی ارض کرتے نہیں ہاں میرے سونے لبی نے فرمایا میرے سونے لبی نے فرمایا تھی مرن سو بعد بھی آخر آ حدیث تو پتا لگتا ہے صحاب نے زندگی بھی حق تے گزاری موت بھی حق ترمایا تسا جی جی ہق مرن تو بعد بھی حق ہو عرض کر دینے یا رسول اللہ رض کرتے یار حق تے بھی اسی اسی بھی بھی گال حق لکیے بھی اسی توجہ نہیں تو فرمائی میرے پاک نبی سرکار عرض یا رسول اللہ آج ہم نماز بیت اللہ اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور آسان بھی دیں گے نماز دا وقت ہو گیا نماز دا وقت ہو گیا قربان کے ساب چل گئے امر پاپ بنا میرے تو حضرت حمزہ نے جنا لک جان جانا حضرت عمر سرکار اگے نے پر دے آدر میں پیچھے آب پہ نماز پڑھنے واسطے قربان جا آپ فارو مشرکیل نے جدو ادر ترو کیا دملو ویخیا کفار مشرقی جدو مر جا کر ماری فرمایا اگر کسے اگر اپنیا آ جاؤ اپنی اولاد نو کسے بے سہارا اج امر اسلام چی جیت سن چلیا جان اشارہ نے جان اشارہ نے مستفا صلی اللہ والی وسلم نماز ادا فرمائی نماز ادا فرما گے باہر نکلے میرے سونے نے بھی نے فرمایا نام فاروق فاروق کا ماننا ہونا بنڈنگ یہ تاج آپ نے سر سے آنا تو فرمائی پر جے وہ ڈرتے بھی رابےداری بھی کرتے میرے سونے نبی نے فرمایا مر آج کے بعد تیرا نام فاروق ہے پتا لگ جائے کہ حق اور باطل کیفران روز روشن دی طرح کرنا روز روشن دی طرح عمر کرا توجہ ہے فر عمر پاگ نے نبی پاگے انج سابت سبمی بخائی کہ ہر میدان کے اندر ہی قدم رہے چاہے علم آیا چاہے تفسیر دا میدان <ایتھ>… آشک جلال بہادری اے جناب والی عدالت آپ کا خاصاف آپ نے بس تو کام شروع ہو گیا کتلوچی دال دال دا لڑائی وقت آوندے آوندے میرے باغ نبی سرکار نے حکومت سنبھالی پھر حکومت دا نظام قائم کیا پھر حکومت دے نظام صحابہ کی فوج قائم ہوئی اے جناب والی <سؤال> کاری حکومت اسلام دی اسلام دی حکومت آ گئی چل <سؤال> گیا <سؤال> وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا میرے سونے نبی ظاہر تو چلے گئے پھر صدیق پاک آئے صدیق پاک بھی چلے گئے نمبر آ گیا اگے شیرانے میدان چ شیر سی شیر آ گیا حکمرانی آ گئی قربان جاوا ادی دنیا کے آدم نے فتح فرما لیا جناب ولید محمد بن قاسم محمود غزنوی بھی سلاحدین یوبی ان لوگوں نے جی جی ہے نا وہ ہوں سارے تو بدلے لینا آپ سرکار نے پسکار کا منہ سیکلو اناف ادلو اناف ان جانور بزرگ فرما نے بندیاں کا اثر جانوروں سے ہے دے, دے, ماحول او دے دے. دے جانوردلو دے دے دے. انصاف دی ادلو انصاف قائم کیتا ہے جانور جانور نہیں سن کر اور پھر وجاہت اور کی کی میرے سونے لبیل فرمایا گفار سونے لبیلے فرمایا تر چین بھی ڈردے ترے تو شاان بھی ڈردا ادا دیکھاؤں گر گیان فرما بچہ ڈرتا ہو چھوٹے بچے رات یہ شیتان دیا حرکت شیتان والا جا بچہ نیبر سوڑ دیرے ایک لکھ امر لکھتے شہادت انگلی اس بچے دے سینے سے ایک باری عمر لکھ فرمایا رات کدھر جا گی شیتانے فرمائی قربان جناب والی مولا نے دنیا بڑا وسی حصہ جناب والی فتح کئی اور صرف انسان بادشاہی کرتے جنگل بنایا دریاوا د بھی زمین پہاڑ ایسا بادشاہ جا اپنے بنایا بنایا Hmm. <سلام> جدو مصرے آم حضرت امر حایا مشرے گورنر مشر کی حکومت تش چلاؤ گے میرے حکم لال چلاؤ جی میں ہدایت دیاں گا چلاؤ چلاؤ بادشاہ تشریر جدو اگر دریا نیل آپ نے وہ لوگ کہنے لگے بھائی جناب باقی گلان کے ساریا ٹھیک نے تک او کرنے جا چی سکنے سا مجبوری ہے فرمایا کی کہن کی لگے اسی ہر سال ہر سال, سال, سال, سال, سال ایک نو نویلی لڑکی, لڑکی, لڑکی, لڑکی, لڑکی, لڑکی نوجوان خوب سورت سورت سجا بنا, سجا بنا, بنا کے سیب سیمت آن کر کے انہوں دریا نکل جا لا دریا نکل چل گیا وغیرہ سو پیا سارا کسا حضرت فروخ آدم دے ذریعے کی کر فاروق آدم سرکار نے جواب لکھا فرمایا سڈا اسلام رسمی نہیں اصان رسم جوڑن نہیں آئے اصل رسم توڑن آئے ارد کی سنیا یہ نہیں رکتے میری گل نہیں کہ دریا رک جائے گا نقصان ہو جائے آپ نے فرما پھر انج کرو میں رکا لکھ رہا سنو سو گل بڑی توجہ دیں میں رکا لکھ رہا جیڑی جی رات ان رسم ادا کرات کے پچھلے پیر میں رسم ادا کرتے سن رات پہلے پہر پہ رات دی روکا دریا دریا جریاد کر دیا کہ مہلت دے دے, دے دریا چک جا پھر اپنی رسم کر دیا جی جی چلتا رہے سارے بہن ਦੇ مدا بے روک جا جی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے رکا لا امر وناس کو ادرت امر وناس فرما فرمائے میرے دل خیال آیا دریا نو تھے لے نے رکا دینا وے سی کی فرائے میں جدو رکا کھولیا پہلے سی بسم اللہ تھلے آنا خدا ہوگی جسم فرمایا تو تلنا اپنی مرضی مرضی سک جا رک جا تیری مرضی جے تو چلاو والا کوئی ہوسان تیرے چلاو والے کو درخواست کرتے شالا چلائی شالا اے مفہوم سی عربی لکھی سی امر نے فرمایا میں روکا شریف دریا دریا چائے قربان جاو پانی جان شہ لیکن اکھا, پاک دی اکھا, خالی بندیاں دے حاکم نہیں سن او مولا سونے دی کل مخلوق دے حاکم سن رات بن امر بناس فرما فرمایا میں روکا پا کے جب رسم کا وقت کے لو چار ہاتھ چڑھ کے چلنا حیران ہو گئے حیران ہو گیا کہ کدی نہیں سی ہویا شا دوفان کے سر کے آگے طوفانو کے سرفرتے اہ کے آگے آم آم ہے یاد بڑی واقت سر پھیر گئی منہ پھیر گئی نے سر سٹ گئی وقت پھر ہر زمانے دشمنا نے دین باطل اور ہر زمانے چھونا فکشل توجہ ہے چھبی یا ستا چھبی یا ستا آپ سرکار اپنی نماز پڑھ جا رہا ہے فروز نام تاں بزرگ پرواندان بالن کا نام فروز نہ تو توجہ ہے ہوئے پاکوں دا جنازہ نہیں پڑھا جی اسمانی زنی د رکھنے والا آ گئے ندیفا فرموندے میں دا جنازہ نہیں پڑھا کیوں یہ دل چوک پتا لگتا ہے جیبا دارے نہیں پڑا خود صحابہ داطل کا نام تو فرمائی او خود لوہار بڑا تیار شہادت گواہی میرے باغ باغ نو لین دربان جان جان جان جدو آپ سرکار وہ پہاڑ کے اوپر نبی ساک نے امر پاک نے اس مانک نہیں جدو آپ پہاڑ کے چڑے نے پہاڑ ہی آپ فرما ٹھہر جا پتا نہیں آپ نے تہاری بھی بازا نے لکھیا تین بار کی بازا نے لکھیا چار وار آپ شدید زخمی ہو زخمی ہو آپ زمین تے۔ تشریف لیا بس مبارکیا انہیں آپ خود کشی کر لوگوں پھڑیا بارہ تیرہ بندے انہیں ہو جس ویل انہوں نے رکھا بھی میں نکل نہیں سکتا انہیں اپنے کنجر نال ہی جبی آلہ نے خاص کر جی عمر پاک دشمن نے رب جہنم آشک خاص کر جڑے پاک دے دشمن نے انہوں کے اتر جانم فرمایا وہ عمر جن کے سکر وہ عمر جن کے آگا جن کے دشمنوں پر شہدا سکر شہدہ آشا کو ہیں سکر جاننا کو وہ <سؤال> دوست <سؤال> <سؤال> اے حالانکہ چلا بھی نظام کی حمایت بچا کوفرج کیا لگتا ہے ملوں دا پتر بھی پیا لگتا ہے پیر کا پتر بھی پیا لگتا ہے تاں کر کے اب جی سمینا پیر دادا پیر زادہ تیرا کے خلاف بولنا کیا سبھی نہ پیر لاتا ہوا سید و میرے رب آ میرے رب اللہ اگلے دن ایک سید میرے کو لاہور تقریر چمیا ایک سید آ کہ بال سی جان سی ویا ہوا سو رو پیا ڈھائی مار چم میں کہا سیدہ خیرے یا در تاں پیارونا میرا پیو ایڈا ظالمے میں تو تقریب کیتی بھی میں کے نال باجی اپنی نو سکولو چھڑا لیا بارہ کے گھارے چکیوی جو سیا کے اگلے دن میرا ویاں ہویا ہے میں نو پیو نال بکھایا ہے بار دن لوگ نال کھانتے سید دادی میری بھینڈ مچیے اس دانس کیتا ہے مجرا بنایا ہے میرے پیو نے شادی دوکتے ہیں رول سید دا رول مار گیا رو سد کا بال آخر چشتیاں پچھا لیا ٹی وی تو نہیں سکھایا سا آیا سکھایا رب میرے مار ہاں دن اللہ تعالی مینو آخ نبی دی آل مارا تو میں آکھاں گا مولا جہنم سٹ او گا پر نبی جلم کر جہنم سٹ لے سڑ جا کوئی میں گا پر نبی دت, خاندان بھی روز کی گوارا میرے تھوڑے گاٹے عذاب رب دیکھ کے دے بدلے نہیں کوئی نتیجہ سکے سامنے ایمان نال دسو کو کوئی ڈر پیدا ہوا لوگ کوئی بدلے نہیں کوئی اصا سکول ٹی وی تو بس چیک کی اولاد ہٹا لیے ستائی ہزار ادھر گرک ہو گئے نے واری آ جانی کوئی فرق پیا جی نہیں نہ پیا تو اتے ہی اثا کام تیت رکھا ہوا میٹر کی سوئی اتے ہی رانی والے نبی سرور فرما گئے آزاد کا انتظار کریا کر جڑ کے ڈگ دے میں نے ایک چیز اصا بچ گیا میں بے وقوف آ تین کی پتہ لا سانوں ہوئے آزاد گاٹ کی بیٹھے رب نہ ربھی لیکن احتے والے لاہور کے ادری علاقے میں ویخ رہا ہوں جی کچھ نہ کچھ جاگ ہوئی ہو کے نا جڑا ہے اس کوئی نہ کوئی اثر ہو جائے اس واسطے سنگیو اپنے آپ فورن بدلو میرے حضرت صاحب پہلو سکول دے سن تو میں بھی روکتا سن ہوں میں آخنا تو میرے حضرت صاحب بھی من فرما گئے پر میں پاؤ بچے جن نے مرضی پا سکتے جو ہوں لگ نہیں سکتے پاؤ ہوں میرے فقیر یہ نہیں فرما رہے یہ سے عذاب اداب برائی کو نہ روکنے جن بنا اللہ تعالی حضور دس کے دس بجے خطاب ہوا یہ دس بجے خطاب ہوئے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سجيات أعمالنا من يهده الله فلا مجد له ومن يذجه فلا هادي له شهادت <laughs> و اهدونا ان لسجدنا وصلنا نماؤنا ابراهيمنا مأوانا وملجأنا صلى الله تعالى عليه وعناله وأصحابه وأهل بيته بارك وسلم أما بعض فقد خان الله تبارك وتعانى في الكلام المجيد والفرقام الحميد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى if you oh, are صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد و على آل سيدنا اسكو ذكروه او مولانا محمد و دارك و عليه صلاه و عليك يا رسول الله و بادل حبیب اللہ بعد الحمد معزمو موترم بوتشم سامی نے کے رام الا گندے شام سادا دے چرکائے محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں سب حاضرین کو اب یہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ جو ذکر حسین سننے کے لیے یہاں تشریف رہا ہے پھر تمام انتظامیہ کو فردن فردن اگر ایک کا نام لیا جائے تو ہو سکتا ہے اس میں سے کسی کا سام رہ جائے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے میں پوری انتظامیہ پوری باڈی جو حضرت کے ساتھ